صرف ایک کی طلب میں عبادت ہونی چاہیے خدا اور خدا اور خدا اور بس کیا چاہیے جنت مشرک ہو جنت کے لیے عبادت کرنے والے مشرک ہیں شرک کے مراتب ہیں جیسے ایمان کے درجات ہیں ایسے ہی شرک کے دراجات ہیں جنت کی حوث رکھنے والے مشرق ہیں اور اگر انہیں دائرہ ایمان میں رکھا گیا ہے تو مجازن مجبور ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے انسان محمد رسول اللہ کہتا ہے مگر نہ اللہ کی طلب ہے اسے نہ رسول اللہ کی سے تو جنت کی طلب ہے لائ الا اللہ کہہ رہے کس کے لیے جنت کے لیے تو جنت بڑی ہوئی کہ اللہ کس آل کی قیمت میں کیا رکھ رہے ہو جنت کی قیمت میں خدا اللہ اس سے زیادہ پستی ذوق کی کیا ہوگی اس سے زیادہ ذوق کی پستی کیا ہوگی اس سے زیادہ معرفت کی رکاکت کیا ہوگی اس سے زیادہ طلب کی کا ابتضال کیا ہوگا کلمہ پڑھ رہے ہو جنت کی طلب میں رسول کا نام لے رہے ہو جنت کی طلب میں محبت علی رکھتے ہو جنت کی طلب میں حسن و حسین کا ماتم کرتے ہو جنت کی طلب میں نعوذ باللہ اللہ کتنی حقیر چیز کی کتنی بڑی قیمت دے رہے ہو خدا کی قسم سوچو تو صحیح یہ کوئی خطیبانہ اور سخن گسترانہ باتیں نہیں ہے جب سیر و سلوک میں انسان قدم رکھتا ہے جب معرفت الہی کے راستے میں قدم رکھتا ہے تو پہلے کہا جاتا ہے کہ تم تمہاری طلب صرف اللہ ہونا چاہیے بدون اضافت کوئی اضافت نہیں کوئی شرط نہیں کوئی قید نہیں ہمیں اللہ چاہیے اللہ کی طلب اللہ کی طلب اللہ کی طلب, اللہ کی طلب یہاں تک ذہن کو تجرید تک پہنچایا جاتا ہے کہ حب حب اللہ کے لیے نہیں اللہ کے لیے یہاں تک یہ منزل حب اللہ کے لیے نہیں اللہ کے لیے ہاں مراتے میں مراتے میں ظاہر شروع میں انسان قدم رکھتا ہے صرف اللہ کے لیے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے جس کے پاس سو کی نوٹ ہو وہ 99 روپے کا محتاج ہوگا جواب دیجئے چھوٹا سا معمہ ہے جس کے پاس اللہ ہو اللہ جس کا ہو گیا وہ جنت کی فکر نہیں کرے گا وہ تو جس کو چاہے جنت تقسیم کرے گا ایک جنت کی فکر نہ کرو خالق جنت کی فکر کرو وہ جنت کا خالق ہے جتنی جنتیں چاہو گے وہ خلق کر کے تمہیں دے دے گا تم اس کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہو جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل صرف ایک ہی صدا گونجتی ہے اس گمبد بے میں جو علی اپنے ابھی طالب کی صدا ہے اے میرے اللہ میں تیرے جہن